ہم دونوں اللہ کے علم میں برابر ہیں ہم دونوں قریب ہیں اللہ کے علم میں یہ نہیں ہے کہ میں قریب ہوں گیا وہ دور ہو گیا اللہ کے علم سے کوئی دور نہیں ہے ہم دونوں برابر ہیں اس حدیث کا یہ مطلب ہے لا لاتحل علائی سلم کا اور پھر اس کے بعد انبیاء کا واقعہ ختم کیا پھر فرشتوں کا اور جنات کا شروع ہو گیا اور خلاصہ ہاں نکال دیا کہ سب محتاج ہیں تو جب سب محتاج ہو گئے تو یہ مسئلہ مان لو سبحان عرب کرب العزت اما صفون یہ کہو اللہ کی اپاچ ہے تیرے ساتھ شریک اور سانجا نہیں تو مرتبہ کا کیا مرتبہ ہے وہ سلام عرب ان کا مرتبہ یہ ہے کہ اللہ ان کو عذاب سے بچاتے ہیں انبیاء عذاب سے بچی ہیں اور الحمد للہ رب العالمین سورت شفات میں عزد المستفی نبی شفاط نے کہہ دیا ایک بندوں کہ عاجزی تاکہ تمہیں سمجھ آ جائے کہ وہ چڑھانے والی نہیں ہے سمجھتا آئیے اس مضمون کو صورت صاحب میں ذرا زیادہ لاتا ہے اور تکمیل کرتا ہے سورت صافات کا سورت شافات میں ان انبیاء کا حضرت نوح ابراہیم حضرت صاف اسماعیل حضرت ان شاخ حضرت ان کا انکار کرتا اپنی چند انبیاء انگیاں لاتے ہیں چنبیا پر تکلیفات آئی ہیں تین انبیاء کی تفصیل کرتا ہے ایک حضرت داود پر اور دوسرا سلیمان پر اور تیسرا حضرت ایوب پر اس کے ساتھ تتما لگاتا ہے چہرے کوفاروں کی ضد بیان کرتا ہے سورت سعد میں سورج سات میں ایک دل مستفین و اطلاع